سيقول الصفاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمورب يهدي من يشاء إلى سراب مستقيم وكذلك جعلنا أمة وسطا لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانتنا كبيرة إلا عملا للحياة الله وما كان الله ليضيع مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امت مواد دل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان گواہ بنے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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد سے یہود کو منصب امامت سے معذور کر دیا گیا اور امت مسلم کو فائد کر دیا گیا انتقال امامت کے اظہار و تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ یہود کے قبلہ بیت المقدس کو بھی تبدیل کر دیا جائے اور مکہ کی مسجد حرام کو قبلہ مقرر کیا جائے جو قبلہ اول بھی ہیں اور قبلہ ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں لیکن مسلحت کے لیے پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا جس پر قیام مکہ کے دوران آپ اس طرح عمل کرتے تھے کہ نماز کے لیے خانہ کابا کی کچھ جانب کھڑے ہوتے جس میں بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہو جاتے لیکن حجرت مدینہ کے بعد یہ صورت ناممکن ہو گئی کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے جانب شمال ہے اور مسجد حرام اس کے جنوب میں ہے امر راہی کی تعمیل میں سولہ ستر آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے یہود اس موافقت پر بڑے خوش تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ملت ابراہیم کے وارث تھے اس کی دل میں قبل ابراہیم کے خواہش رکھتے تھے شدت شوق کی بنا پر کبھی آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے کہ کب جبراعیل علیہ السلام اس کا حکم لے کر آتے ہیں آپ کے اسی شوق و انتظار کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اور ساتھ ہی یہ بشارت دے دی کہ آپ کی چاہت کے مطابق مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا ہے تحبیری قبرا کے حکم پر یہود میں مخالفت کا جو طوفان کھڑا ہونا تھا اور رسمی مسلمانوں میں جن شبہات کے پیدا ہونے کا خدشہ تھا سیقورا سے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہود کا اعتراض یہ تھا کہ مسلمان جس قبلہ دات المقدس پر پہلے قائم تھے اب ان کو اس سے کس چیز نے پھیر دیا ہے یعنی ان کے دین کی کوئی بنیادی نہیں کبھی کسی طرف رخ کر لیتے ہیں اور کبھی کسی طرف جواب میں فرمایا جا قل المشرق والمغرب کہہ دو مشرق و مغرب سب جہتیں اللہ کی ہیں جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے یعنی قبلہ ابراہیم سیدھا راستہ ہے جس کی مسلمانوں کو ہدایت دے دی گئی ہے اور دین مشرق و مغرب کا نام نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے اللہ کے پر گھڑاتے ہو عیسائیوں نے افراد کی عیساسلام کو بڑھا کر خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے تفریح کی حضرت عیسیٰ کو پیغمبر بھی نہ مانا امت وسط نے ان کے پر رکھا تاکہ تم قول و عمل میں ساری دنیا کے سامنے حق کا نمونہ بن سکو جو تمہاری روش اختیار کریں گے وہ صالح سمجھے جائیں گے اور جو تمہاری مخالف چلیں گے وہ گمراہ کہلائیں گے امت رسول کو منصب امامت دینے کے بعد ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ بے عملی اور بداخلاقی سے پاک رہ کر دین کا صحیح نمونہ بننے کی فکر رکھیں وہ یقون اور اصول اور تاکہ پیغمبر تمہارے سامنے اپنی دعوت اور پاکیزہ سیرت کا نمونہ پیش کرے اس امت کی کیا ہی شان ہے کہ اللہ سے اپنے محبوب کا نمونہ بنانا چاہتا ہے دنیا میں حق کا نمونہ بننے پر قیامت کو یہ مرتبہ نصیب ہوگا کہ جو امت اپنے نبی کے کام کا انکار کرے گی وہ نبی آخری امت کو اپنا گواہ بنائیں گے وما كنت عليها جس قبل پر تو وہ ہم نے صرف اس غرض سے مقرر کیا تھا إلا من يتبع الرسول کہ ہم جان لیں کہ تبدیلی قبلہ کے موقع پر کون پیغمبر کی اتباع کرے گا اس آیت سے چند مسائل ثابت ہو رہے ہیں نمبر ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اپنے اجتہاس سے قبلہ مقرر نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا اگر اتحاد سے قبلہ مقرر ہو سکتا تو مدینہ بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ اللہ کے حکم سے بنایا گیا تھا لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں یہ حکم نازل ہوا تھا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی تھی جسے حدیث کہتے ہیں نمبر 3, بیت المقدس کو علم الہی میں ایک مدت کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام میں نسل موجود ہے جس میں بڑی مصنحتیں ہوتی ہیں آیت میں اللہ علین عالما کا معنی ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کیونکہ اللہ تو پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے مخلوق کے علم میں لانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے تبدیلی قبلہ کی مصنحت یہ بیان کی گئی ہے کہ مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ رہی تھی اس کے لیے مخلص اور باوفا جماعت کو چھانٹ کر الگ اور جو لوگ کسی مفاد کی خاطر شامل ہو گئے ہوں یا پرانی رسموں پر اتنے جم چکے ہوں کہ ہر نئے حکم پر ناراض ہو جائیں ان کو شروع ہی سے اس امتحان میں ڈال کر دور کر دیا جائے چنانچہ یہود بھی الگ ہو گئے جو مشترکہ دین بنا کر رہنے کی آس رکھتے تھے اور وہ مسلمان بھی بگڑ گئے جو ابھی یہ سمجھ نہیں سکے تھے کہ دینی رسومات اس وقت تک دین ہوتی ہیں جب تک خدا کا رسول میں ہے کہ تحویلِ قبلہ کا حکم سے کچھ پہلے نازل ہوا آپ نے اس کی اطلاع کے لیے ممبر پر خطبہ دیا پھر مسجد نبوی میں نماز اثر بیت اللہ کی طرف پڑی آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر ایک شخص کسی مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ لوگ بیت مقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اس نے آواز دی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے میں خود آ حضور کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کرایا وہ رکوع کی حالت میں تھے اور دو رکعت پڑھ چکے تھے انہوں نے رکوع کی حالت میں ہی پچھلی جانب رخ کر لیا اسی وجہ سے اس کو مسجد قبل کہتے ہیں اور کباب والوں کو صبح کی نماز میں یہ خبر ملی وہ بھی اتفاق سے رکوع میں تھے اور اسی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے یہاں قابل غور بات یہ ہے. کہ انہوں نے ایک صحابی کے منہ سے نبی کا حکم سنا نماز ہی میں اس پر عمل کیا کسی نے بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ پہلے تحقیق کر لی جائے اصول شریعت یہی ہے کہ فرمان رسول ایک صحابی کے ذریعہ بھی ثابت ہو جائے تو اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا لازم ہوگا تحوین قبرا سخت امتحان تھا جس میں بعض لوگ ایمان ضائع کر بیٹھے تو ارشاد ہوا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ایمان ضائع کریں بلکہ امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے با صاحبہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ تشویش اقبال منسوخ ہونے سے اس طرح پڑی ہوئی نمازیں شاید منسوخ ہو گئی ہوں تو انہیں تسلی دی گئی کہ جو عمل اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کر کیا جائے وہ ایمان ہی کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے وہ ضائع نہیں ہو سکتا اس مقام پر نماز کو ایمان کہا گیا ہے اس لیے کہ نماز ہی وہ عمل ہے جس سے ایمان کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی اشارہ ہیں کہ تحویل وجہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس سے شرق و غرب کی تقسیم اور اس پر لڑائیاں ختم ہو گئیں اور تمام انسانوں کی عبادت میں اتحاد قائم ہو گیا قد نرات فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرا مسجد حرار وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلقون أنه الحق من ربه وما الله بغافل عن ما يعملون أيها محمد صلى الله عليه وسلم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 <تَرْضَاهَا> صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم ضرور آپ کو اس طرف پھیر دیں گے اس بشارت کے بعد فوراً ہی حکم الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لیں مسجد حرام خانہ کعبہ کے چاروں طرف برائی میں بڑی وسیع جگہ ہے چونکہ دور کے علاقوں سے بالکل خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا مشکل تھا اس لیے سی جگہ یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا مسجد حرام کے اندر ہوں وہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تن تن دنیا کے جس ملک اور جس شہر میں بھی کوئی مسلمان موجود ہو اس کو اسی طرف رخ کرنا ہوگا وَإنَّ أُوتُ اہل کتاب طوات و سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا ولئن أبيتين قوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءت من العلم إنك إذن من الظالمين اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قمرے کی پیروی نہ کریں اور تم بھی, ان کی قبلے کی بھی کرنے والے نہیں ہو اور ان میں سے تمہارے پاس دانش یعنی کے خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے وزاحت الزین جو اہل کتاب زد میں پڑھ گئے ہیں ان کے لیے دلائل بے سود ہیں وما انت قبلتهم اور حکم وحش کے پابند ہیں اس لیے ان کی قبلہ کو اب اختیار نہیں کر سکتے وما قبلت خود قبلہ کے معاملہ میں اتنا اختلاف رکھتے ہیں کہ اتفاق نہیں کریں گے ولا پہلی کتاب نے جو دین میں بداعت نکال لی تھی انہیں احوا یعنی خواہشات کو ہے لیکن مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر زبان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے اے پیغمبر یہ نیا قبلہ تمہاری پرور کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا وضو حق اوپر کی میں بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا انہیں معلوم ہے اس آئٹ میں سے یا حضور کا نبی آخر اسمان ہونا مراد ہے یہود کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام سے جو مسلمان ہو چکے تھے پوچھا گیا کہ آپ نے آ حضور کو پہچان لیا تھا تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا جس طرح آپ نے پہچان تھا بلکہ آپ کی پہچان زیادہ تھی الحق ربک کو خطاب کے ذریعہ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ تبدیلی ایک قبلہ کا مسالہ بالکل حق ہے کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر شبے میں نہ پڑنا وَلِكُلِمْ اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سم مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سب حاصل کرو تم جہاں ہوگے جمع کرے گا بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا تو بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں وضاحت ہر قوم نے اپنا کوئی نہ کوئی قبلہ بنایا ہوا ہے لیکن تمہارا قبلہ نیکی ہے کیونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے اسیحو دماؤ اسیحو دماؤ دماؤ پڑھنے, دماؤ پڑھنے دماؤ دماؤ میں آگے بڑھو بلکہ ہر نیکی میں اس کے لیے مکہ و مدینہ میں ہونا ضروری نہیں اللہ کے ہر خطے سے اکٹھا کر لے گا اور تمہیں نیکیوں کا بدلہ دے گا خرج تک اس آیت میں حکم دیا گیا کہ صف میں بھی نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے وہ پہلے بھی فول وجہ کا اپنا رخ کر لو فرمایا گیا تھا وہاں ہم نے آپ کی خواہش پوری کی تھی اب دوبارہ جو فول وجہ کا اپنا رخ پھیر لو فرمایا گیا ہے اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان نحو الحق کو میر یہ تیر رب کا اپنا بھی فیصلہ تھا اس لیے اس کو خدا کا فیصلہ سمجھ کر مضبوط رہو رہوافل تمہارے عمل میں اگر کمزوری آ گئی تو اللہ بے خبر نہیں ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنْ لاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ مَنَّنِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تم جہاں سے نکلو مسجد کر کے نماز پڑھا کرو اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو یہ تاکیب اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے ہی سے ڈرتے رہنا اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخش ہوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو وز اللہ یہ <خُجَّة> جو ہم نے تیسری بار بھی تاکید کی ہے کہ سفر و حضر میں مسجد حرام کی طرف ہی رخ کرو تو اس کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کے الزامات ختم ہو جائیں یہود کا الزام تھا کہ مسلمانوں کی دگنی پالیسی ہے نماز تو ہمارے قبلہ کی طرف پڑھتے ہیں لیکن نماز کے طریقے میں اور دوسرے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں اور مشرقین اعتراض کرتے تھے کہ مسلمانوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ دین ابراہیم پر چلتے ہیں لیکن نماز کبر کرتے ہیں تو یہ الزامات خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دینے سے رفع ہو گئے لیکن بے انصاف لوگوں کی زبان بند نہیں ہوگی فلاشو پس ان سے مر ڈرو یعنی استقبال قبلہ کے حکم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں تم پر اپنی نعمت شریعت کو مکمل کر دوں ولاء اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے میں تمہاری ہدایت کی ہدایت کے دراجات اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں بیت اللہ سامنے ہو تو نماز میں حضور قلب اور خوشبو کی افیتیں معراج بن جاتی ہیں اور بیت اللہ کو صرف دیکھنے سے جلال خدا بندی کا مشاہدہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کے تصور سے ایمان پر تاریخ سامنے آ جاتی ہے صفا و مروہ زمزم حجر اسود مقامی ابراہیم قربانگاہ اور جنتی مینڈھے کے س جو عبداللہ بن زبیر کے زمانہ تک خانہ کعبہ میں ڈٹ کے رہے ہیں یہ سب ان کی زیارت اور یاد سے ہدایت کا کمال حاصل ہوتا ہے <اسزار> کما ولا جس طرح جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہیں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری کرنا وضاحت کما اور تحویلی قبلہ نعمت پوری کرنے اور اہداف کو کمال تک پہنچانے کا ایسا ہی ایک ذریعہ ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیج دیا جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ایسی تربیت کرتا ہے جس سے چور ولی ہو گئے اور بخیر سخی ہو گئے وَيُعَلِّمكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تم بنی اسماعیل ان پڑھ لوگ تھے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قبر و حشر وغیرہ کے ایسے مسائل بتا رہا ہے جن کا پہلے تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا بنی اسماعیل پر خاص احسان جتا کر توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہیں تو اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے فرض پرونی میں نے جب تم پر اتنے احسانات فرمائے ہیں تو اب تمہارا فرض یہ ہے کہ مجھے یاد رکھو یعنی ہر کام میں میرا حکم یاد کرو پھر اس کے مطابق کرو میں اس کا انعام دے دوں گا کہ تمہیں نعمتوں سے اور فتح نصرت سے یاد کروں گا زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ضروری ہے قدسی حدیث میں میں ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہیں یعنی ذکر الہی سے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے مشکر نعمت کی قدر کرنے اور جمال شریعت جمال شکر کہتے ہیں یعنی میری شریعت کی نعمت کی قدر کرو اور میری ناشکری یعنی شریعت کی بے قدری نہ کرنا ورنہ یہود کی طرح زلیل ہو جاؤ گے یا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 استعینوا اسرائیل صبری احکامت کو کرنے میں جو دشواریاں یا مسائل پیش آتے ہیں ان کے مقابلہ کے لیے صبر اور نماز بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر یہود اور مشرقین مکہ نے سازشیں اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اس لیے صبر اور نماز کی خصوصی ترقی فرمائی گئی چنانچہ تحریر قبرا کے دو ماہ بعد جنگ بدر واقع ہوئے بل اخیا جنگِ بدر میں چودہ صحابی شہید ہو گئے تھے بعض لوگوں نے کہا نا فرام مر گئے اور زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت سے وہ ختم نہیں ہوئے بلکہ برزخ میں انہیں زندگی حاصل ہے جو دنیا کی کلفتوں سے پاک اور وہاں کی راحتوں سے لبریز ہے اس لیے انہیں مردے نہ کہو دنیا کی زندگی اور قیامت کی زندگی کے درمیانی عرصے کو برزخ یعنی پردہ کہا گیا ہے جس کا دوسرا نام قبر ہے ہاں گڑا ہو یا نہ ہو. اس میں روح جسم سے الگ رہتا ہے نیب روح ہوتے ہیں اور باد روح, روح مبتلا عذاب ہوتے ہیں حدیث میں ہے القبر من من ریاض الجنت او حفر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزو کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے موت کے بعد کافر کا روح بھی زندہ ہوتا ہے جس کے لیے قبر آرک گڑھا بنتی ہے سورہ روح میں ہے کے کافر اپنے گناہوں کی سبب غرق کیے گئے آگ میں داخل کر دیے گئے اور سورہ مومن میں ہے پھر <تصفح> <تصفح> بدتر ہوتی ہے اس لیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں زندہ کہا جائے لیکن مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نسمت المقم الجنہ حتّا اللہ مسرت احمد مومن کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر جھولے لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جسم میں واپس لوٹا دے گا مگر شہداء کو اس سے بلند رتبہ حاصل ہوگا کہ ان کے ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں رہ کر جنت کی سیر کرتے ہیں اور میووں کی لذت لیتے ہیں پھر <تصفح> اللہ, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کندیلوں میں آ کے بسیرا کرتے ہیں اس لیے ان کی تعظیم و تقریم کے لیے فرمایا گیا مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور دوبارہ شہید ہونے کے لیے دنیا میں وہ دنیا میں واپس نہیں بھیجے جاتے اور انبیاء علیہ کو سے بھی بڑھ کر اعلیٰ مقام نصیب ہوتے ہیں لیکن اکڑے انسانیں برزخی زندگی کی صحیح کیفیت کو سمجھ نہیں سکتی یہ فرما گیا ولا کل شروع تم اسے سمجھ نہیں سکتے ہو اللہ دینا اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میموں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوش کی بشارت سنا دو ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقعہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کی ہے اور یہی سیدھے کے پر ہیں اللہ تعالی کے دستور ہیں کہ وہ ایمان والوں کی کچھ آزمائش کرتا ہے پھر مدد بھی فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا کر تسلی بھی دیتا ہے پریشانی یا تکلیف ہے کتنی ہی معمولی ہو امام ابود نے مراسیل میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چار بج گیا تو آپ نے انہ پڑا حضرت عائشہ نے کہا یہ چراغ ہی تو ہے تو آپ نے فرمایا جو چیز مومن کے لیے ناگوار اور تکلیف دہ ہوں وہ مصیبت ہے اضا اصوابط کے لفظ اضاء میں اشارہ ہے کہ مصیبت پہنچتے ہی صبر کرنا اور انض بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان نصبر آئندہ صدمہ تل کہ صبر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کی پہلی چوٹ پر کیا جائے بے صبری کے رونے تھونے اور نوحہ و شکوہ سے تھک ہار کر جو خاموشی ہو اسے صبر نہیں کہتے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں تسلیم اور اضاع کا یہ کلیمہ مومن کا حوصلہ گرم کر دیتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ جب کچھ کھول کر جانا ہی ہے تو گھبرانے سے کیا حاصل مسلم میں ام سلم سے روایت ہے کہ میں نے اپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص کسی مصیبت پر انا اللہ پڑھے اور یہ کلمات کہے اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلل لی خیرا منها اے اللہ میری مصیبت کا اجر دے اور اس کی جگہ مجھے اس سے بہتر عنایت فرما تو اللہ تعالی اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا غم بھی دیتا ہے ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گیا تو میں نے فرموده رسول کے مطابق پڑھا اللہ تعالیٰ نے میری شادی رسول اللہ سے فرما بعد اپنی مسئبت کی آج وہ اس پر نہ پڑے تو جتنا اگر پہلے روز ملا تھا اتنا ہی دوبارہ مل جائے گا دل کا صدمہ اور آنکھوں سے آنسو بہنا سب نہیں بخاری و مسلم میں ہے پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی حالت موت دیکھ کر رو رہے تھے تو عبد الرحمان نے کہا حضرت آپ بھی روتے ہیں اور پسند کرتا ہے بیٹے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بڑے غمکین غم ہیں مصیبت پر جزا سزا کرنا اللہ تعالیت کا اعتراض اور اس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ حسل نے فرمایا لئی منظر خدو شاول وہ شخص میری امت سے نہیں جو مصیبت پر اپنے منہ کو پیٹے اور کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے بین کرے بخاری و <تصفح> خاص عنایتوں اور مہربانیوں کو سلواد فرمایا گیا یہ عام لوگوں کے حصے میں نہیں آتی مثلاً نور ایمان کی حفاظت اور ترقی دل کی تمانینت اور مشکلات میں خاص رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ, اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے یعنی اوہام و شبہات اور مخلوق پرستی کی تاریخ سے نکال کر ایمان یقین تو عام جس میں اولا سب کا حصہ ہے رزق، رزق اور اولاد جو لوگ انہ کے مطابق اپنے اولاد اور سارے جہان کا مالک اللہ کو ماننے ان نہ کی مطابق آخرت کی حاضری پر یقین بنانے وہ ہدایت کا راستہ پا لیتے ہیں جس پر چلنے والے جنت میں جا آباد ہوتے ہیں <سؤال> فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ <عَالِيم> بے سک کوہِ صفا اور مربع خدا کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حد یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا تواف کرے بلکہ تواف ایک قسم کا نیک کام ہے اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے وضوحہ مربا اللہ اللہ اس بیت اللہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت حاضرہ دوڑی تھی ان کی یہی دوڑ بطور یادگار مناسب حج میں شامل ہے صفا اور مربا پر دو بچ نصب کر دیے مرد اور عورت کے مسخ شدہ سامنے رکھ دیا تاکہ لوگ عبرت پکڑے لیکن ایک عرصہ کے بعد ان کی پوجا شروع ہو گئی پھر صفا و مربہ پر نصب کر دیے گئے ساج کے موقع پر لوگ انہیں ہاتھ لگا کر چنتے تھے بعض مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ سائی جاہلیت کی ایک رسم تھی اور یہ گنہ کا کام ہے اس سے پرہیز ضروری ہے انہیں بتایا گیا کہ صفا وروا شروع سے ہی اللہ کے شعائر میں داخل ہیں علیہ ان کی کرنا گناہ نہیں بلکہ ضروری عبادت ہے اس میں فرض حج و عمرہ کے بعد نفل کی ترغیب دی گئی ہے تطوا کا دوسرا معنیٰ یہ بھی ہے جو شخص دل کی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکی کا بڑا پدر دان ہوتا ہے نیت بھی جانتا ہے اور اس پر سواب کے اندازے بھی جانتا ہے <تصفح> <الْوحِيم> جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے کی ہیں, کسی بیان کر دیا ہے ایسے پر خدا اور تمام لانت کرنے والوں لانت کرتے ہیں ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور مع کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں وضاحت اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے قبلہ اور آخری نبی کے بارے میں جو البجینات بلحدا وضاحتیں اور احکام تھے ان کو چھپا دیا تھا لیکن حکم عام ہے آج بھی کتمائے حق پر لارت برستی ہے لانت کرنے والوں سے مراد فرشتے اور تمام گمراہین لانت, لانت, لانت کے نتیجہ سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے جنہوں نے غلط کام چھوڑ کر اس کی معافی مانگ لی اور اس کام کو درست بھی کر لیا اس مقام پر وقت رہی ہے کہ جو حق چھپایا تھا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اجمائی خواہ العذاب ولا <سلام> پپوان ہوں خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لانت وہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو آنا حلقہ ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں دم لینے کے لیے کچھ مہرت ملے گی اور لوگوں تمہارا معبود خدا واحد ہے اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پچھلی تمام بحثوں کا نتیجہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں کیونکہ وہ رحمان ہے جس کی رحمت سے یہ کارخانہ جہان تیار ہوا اور چل بھی رہا ہے اور وہ رحیم ہے جس کی رحمت کو یہ گوانا ہی نہیں کہ کسی کی محنت ضائع ہو جائے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 جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اسے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سر سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کو چلانے اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھیرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں وضاحت میم کل لابہ زمین پر چلنے والی ہر قسم کی جاندار مخلوق کو دابہ کہتے ہیں جن میں انسان بھی شامل ہے مطلق ہے اس لیے عبادت اور اطاعت میں بھی وہ اکیلا و ہے کسی دوسرے کا حق نہیں ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے ہیں اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں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 اسی کے حضور پیش کی جائے اور اسی کے احکام کو قانون حق سمجھ کر اتاد کی جائے ان باتوں میں کسی اور کو شامل کرنا شرک ہے مخلوق سے محبت اللہ کی اجازت سے ہو اور جب مقابلے کا موقع ہو تو سب کی محبت قربان کر دی جائے اللہ کی محبت قائم رہے تو یہ تاحید ہے وَلَوْ کا جواب آیت میں مضبور نہیں آیت پر غور کرنے سے خود بہت واضح ہو جاتا ہے یعنی اگر ظالم وہ موقع دیکھ لیں جب عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ثابت ہو جائے گا کہ ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے اور اس کا عذاب سخت ہے تو یہ مشرق لوگ اللہ کے سوا کسی سے اتنا پیار اور کسی پر اتنا اعتماد نہ کریں <تصفيق> بغ ام کما تب گدا مار ہس می واری جین اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب راہی دیکھ لیں گے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 اور جا علی پیر قیامت کو اپنے چیلوں سے بیزار ہو جائے گی کہ اگر یہ ہماری خوشحامت نہ کرتے اور نظرانے نہ دیتے تو ہم حق کو نہ چھپاتے اور مغرور ہو کر خدا کے باہی نہ بنتے اور دونوں فریق کو عذاب نظر آتا ہوگا اور ان کے تمام سہارے ختم ہو چکے ہوں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا نادان پیروکار بنا پر پیچھے لگے ہوئے تھے اپنے پیشواؤں کی بیداری اور بے چارگی دیکھ کر خواہش کریں گے اگر ہمیں دنیا میں سورہ احزاد میں ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کی ہر بات پرکھنے کے بغیر مان لیتے ہیں قیامت کو کہیں گے اندھی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں اصلی راہ سے بھٹکا دیا اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب کر اور ان پر بڑی لانت ڈال دے کا اسی طریقہ سے اللہ تعالی ان کے غلط اعمال کو حسرت بنا کر دکھائے پیشوا اور ان کے پیروکار ہاتھ ملتے رہیں گے لیکن آگ سے نہیں نکل سکیں گے یا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 کی منت مان کر کچھ گوشت کھاتے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ के کے کہنے پر चीजों چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ بلکہ کھاؤ اور کام ملاؤ ان نحول رقم ادبین شیتان خود نظر نہیں آتا لیکن اس کی عدالت ظاہر ہے جو کی صورت میں نظر آ رہے ہیں ان نوایا کئی معنی ہیں نقصان بیماری اور برائی یہاں برائی مراد ہے اور فحشاء بے حیائی اور آلانیہ برائی کو کہتے ہیں وہ شرقین کہتے تھے کہ اللہ نے فلاں کو اپنا شریک بنا لیا ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فلاں قسم کے جانور کی حرمت قائم ہو گئی ہیں برادریل باتوں کو اللہ کی طرح محسوس کرنا شیطانی کام ہے <تصفيق> اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیاروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیاروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بنا اگر سے ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہیں کی تکلیف کیے جائیں گے جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی تھی جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے مضبوحت کما صلی کافر ان جانوروں کی مانند ہیں جن کو چرواہا آواز دیتا ہے تو وہ صرف آواز اور پکار سنتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے اسی طرح پیغمبر کی آواز پر وہ غور و فکر نہیں کرتے <سلام> <سلام> پوری اے اہل ایمان جو باقیدہ چیزیں ہم نے تم کو ادا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ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 یادین <كُلُو> پہلے عام لوگوں کو خطاب تھا اب خاص مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم خالص اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اس کے حکم کے مطابق پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور غلط رسموں کی پرواہ نہ کرو اور لوگوں کی ملامت سے نہ ڈرو بلکہ اللہ کا شکر کہ جن نعمتوں سے مشرق محروم ہو گئے تھے وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی انعلے کو اس آیت میں صرف چار چیزوں کا کھانا حرام کیا گیا ہے کیونکہ یہاں اس زمانے کی مشرقانہ رسموں کی تردید مقصود ہے ورنہ سورہ المائدہ میں بعض اور چیزیں بھی حرام کی ہیں اور حدیث کی سے وہ درندے جن کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں اور گدھے بھی حرام ہیں المہتا سے مراد وہ حلال جانور ہیں جب اکثر کے بغیر مر گیا ہو خواہ تبھی موت سے مرا ہو یا کسی حادثے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہو اور حدیث کی سے وہ گوشت بھی مردار ہے جو زندہ جانور سے کاٹ لیا گیا ہو لیکن مردار مچھلی جو بدبودار نہ ہو گئی ہو اور مردار مکڑی حلال ہے اور دم سے مراد ربوں سے نکلنے والا خون ہے لیکن جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور جگر اور تری کا خون حلال ہے اور لہمے خمزیر میں خمزیر کا نام کیا گیا ہے کہ وہ سر طریقے سے ذبح کیا جائے تو بھی حرام ہے آیت میں حرام خانوں کا ذکر ہے اس لیے گوشت کا نام لیا گیا ورنہ لحم کے ساتھ شحم یعنی اس کی چربی بھی حرام ہے اور حلال جانوروں کا مردار چمڑا دباوت سے پاک ہو جاتا ہے لیکن خنزیر کا چمڑا ہر صورت میں حرام ہی رہتا ہے طبی لحاظ سے خنزیر کے گوشت میں بہت سی بیماریوں کے علاوہ بے حیائی کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں اور چوتھی حرام چیز وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پانی گئی ہو وہ جانور ہو یا کوئی اور چیز اور جس طرح پہلی تینوں چیزیں بسم اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتی اسی طرح منت کا جانور تقبیر پڑھنے سے پاک نہیں ہوتا چونکہ منت کی چیز اس خاص نیت کی برابر حرام ہوئی ہے اس لیے منت کی نیت بدل جائے تو وہ حلال ہو جائے گی بشرط کی یہ تبدیلی ذبح سے پہلے ہو حدیث میں ہے لارحم ذاوح اللہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس اس نے اگر کسی کی منت میں ذبح کیا خواہ تقبیر پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو جس شخص کو بھوک پیاس یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور اسے حرام کے سوا کوئی چیز نہ مل سکے تو وہ دو شرطوں کے ساتھ کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون توڑنے کی نیت نہ ہو اور دوسری جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ استعمال نہ کرے ان ما من ہیرما بلون پی ولاکی جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے مائے ناظر فمائن سے باتیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفاعت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے وضاحت ان الدین اس آیت میں اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے یہودی اونٹ کو حرام کہتے تھے حالانکہ توات میں اس کا کوئی ثبوت نہیں بات چیزیں ان کی سرکشی کی سزا میں منع کر دی گئی تھیں انہیں بشارت دی گئی تھی کہ آخری پیغمبر یہ بوجھ اور جکڑ بندیاں ختم کر دے گا لیکن انہوں نے اپنا دھڑا قائم رکھنے اور نذرانے وصول کرنے کی خاطر حق کو چھپایا عیسائیوں نے تو شراب خنزیر اور گلا گھٹ کر مرے ہوئے جانور کو بھی حلال کر لیا حالانکہ انجیل میں ان کی حرمت موجود ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے پر جو انہیں مال مل رہا ہے وہ جہنم کی آگ ہے کلام <القيامة> کرنے میں عام طور پر محبت سمجھی جاتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال تو سب سے کرے گا لیکن حق چھپانے والوں سے پیار اور رحمت کی کلام نہیں فرمائے گا یا خود کلام نہیں فرمائے گا بلکہ آزاد کے فرشتوں کے ذریعہ سوال وغیرہ کرے گا وَلَا <يُزَّكِّهن> اور نہ نا... ہی ان کو گناہوں کی معافی دے کر پاک کرے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ سے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا جس طرح مومن گناہ کو کیا جائے بلکہ وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے زانی اور جھوٹ بولنے والے بادشاہ اور غریب متکبر سے بھی کلام نہیں فرمائے گا یہ <بَعید> وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخش چھوڑ کر عذاب خریدا یہ آدش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختراف کیا وہ زد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں فما کہ حق کرنے والوں کی ہٹ دھرمی پر تعجب کا اظہار ہے کہ ہدایت کی جگہ گمراہی اور بخش کی بجائے عذاب خرید کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ آر کو برداشت کرنے میں بڑے صابر ہیں ان پر اللہ کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو مہربانی سے کتاب نازل کی جس سے حق یعنی حلال و حرام کو سمجھنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا لیکن انہوں نے شکر کی بجائے عداوت اختیار کی کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت میں پڑ گئے ہیں جس سے واپس آنا مشکل ہو گیا ہے لَيسَ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآذى الله على العديد من قربا واليتاما والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاب الصلاة وآذى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا البعث شدقوا نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو کبرا سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں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 لئی <تُوَلُّو> توحید کے بارے میں یہ وضاحت گزر چکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت اور کامل اطاعت کا نام ہے اور شرکی اور کتمان حق خدا سے غداری کے کام ہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید خالص کے کیسے وہ اگر نہ ہو تو توحید بے جان اور بے وزن ہوگی اسلام کی ظاہری رسوم کی پابندی بھی ضروری ہے اس لیے کہ مذہب کا تشخص اور تحفظ انہیں سے قائم ہوتا ہے لیکن بعض لوگ اسلام کی ظاہری رسوم کو ہی اصل دین بلکہ پورا دین سمجھ لیتے ہیں اور مقاصد کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اس طرح وہ مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی توانائیاں باہمی جنگ و جدل میں فنا کر دیتے ہیں انہیں تمبی کی جا رہی ہے کہ مشرق و مغرب یعنی کسی فبلا کی تعریف لینا, لینا, لینا نشان راہ تو ہے لیکن مقصد نہیں مقصود نیکی یہ ہے کہ اللہ پر اور دوسری مضبورہ باتوں پر ایمان لایا جائے اور مال محبوب ہونے کے باوجود خرچ کیا جائے یعنی نفری صدقہ و خیرات کی صورت میں بھی دیا جائے فرد نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی جائے بلمفون بہدا عہد پہلے کام اللہ نے مقرر فرمائے تھے اور عہد کو انسان خود اپنے ذمے دیتا ہے الموفون کے لفظ سے مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ ایفائے عہد کو کتنا معبول ہوتا ہے بس صابرین کو مفون کی صورت میں لانے سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی خاص طور پر اللہ نے تعریف فمائی ہے جو مالی پریشانی جسمانی تکلیف اور دشمنان دین کے ساتھ جنگ میں صبر دکھاتے ہیں اجا عدل عظین یہی لوگ جن کے پاس ایمان اور کردار ہیں توحید کے دعوے میں سچے اور حقیقی متقی ہیں یعنی توحید سے ایمان اور ایمان سے عمل ضرور پیدا ہوتا ہے اگر نہ ہو توحید تو مردہ ہے